ایک اور سوال ہے کہ سورس یا چیٹنگ کے ذریعے پیپر میں پاس ہونا پھر اس ڈگری کے تھرو جاب حاصل کرنا تو اس سے حاصل کی گئی کمائی کس زمرے میں آئے گی دیکھیں چیٹنگ کر کے پاس ہونا یہ تو حرام ہے ناجائز کام ہے اب اس ڈگری کی بیس پہ جاب کرنا کسی کی حق تلفی ضرور ہے کہ کسی ڈگری ہولڈر کا آپ نے حق مارا اور آپ بھی وہی یوں کہیں کہ پائرٹیڈ ڈگری لے کے جعلی ڈگری لے کے یعنی حقیقت میں آپ نے بھلے اصل جگہ پہ صحیح طریقے سے لیے مگر نقل کر کے آپ پاس ہوئے حقیقت میں آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ نوکری بالفرض آپ نے حاصل کر بھی لی پہلی بات تو یہ کہ نوکری دینے والا صرف ڈگری نہیں دیکھتا آپ سے سوالات بھی کرتا ہے اور سوالات کرنے سے پہلے ہی جب وہ آپ سے بات کرتا ہے اسی وقت اس کو پتہ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ تلوں میں تیل کتنا ہے ٹھیک ہے نا جب بات کرتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دل واقعی اس بندے میں کام کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں بہرحال اگر اس نے نوکری پا بھی لی تو بھی اس کی کمائی پہ بہرحال اس پہ اثر اس کا نہیں آتا اس لیے کہ وہ کمائی ڈگری کے عوض نہیں لے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے کام کے مشاعرے کے عوض لے رہا ہوتا ہے وہ اس وقت بیٹھتا ہے اپنا وقت دیتا ہے نوکری کرتا ہے کام کرتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے اب یہ بات کہ وہ بعد میں الگ ہے کہ وہ بعد میں کام نہ کر پائے اور اس کے بعد رخصت کر دیا جائے اس کو تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ عالم